اعوذ باللہ من بسم رحیم يَبْلُغَ حتل غلح سورة ال بقرہ کی آیت نمبر 196 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے صورت البارا کے دوسرے حصے میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون بیان ہوں گے اور جہاد کے مضمون میں امور مسلح یعنی ایسے امر جن کی وجہ سے مسلمان کے دل میں تقوا اور خوف الہی پیدا ہو کہ وہ امور انتظامیہ پر عمل پیرا ہو سکے ایک امر مسلے ہم پڑھ چکے ہیں روزہ یہ دوسرا امر مسئلے ہے حج جہاد کے مضمون کے بعد حج بیت اللہ اور عمرہ اس کا تذکرہ غالباً اس لیے بھی کیا کہ تم میرے گھر میں آؤ اور جہاد میں فتح کے لیے اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگو پورا کرو حج کو اور عمرے کو اتمام سے مراد ہے ان کے فرائض واجبات کا پورا لحاظ رکھو للہ یعنی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے حج سے مقصد تجارت نہ ہو اور نمائش مقصود نہ ہو فمستے سرا منل ہدیے فائن اوہ سر تم پمستئی سرا منل ہدیے پھر اگر تم روک دیے جاؤ یعنی احرام باندھ لیا اور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہو راستے میں دشمن آ گئے کوئی بیماری ایسی لگ گئی یا کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ تم بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر قربانی کا ایک جانور حرم میں بھیجا جائے گا جو وہاں ذبح ہوگا اور اس کے بعد یہ روکا ہوا حاجی احرام کھول سکے گا پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو بھی میسر ہو قربانی سے وہ حرم کی طرف بھیجو ولا تحلکو رو, رُو سکم اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو یہ قربانی کا جانور حرم میں جب ذبح ہونا ہے تو اس کے بعد احرام کھولنا ہے تو اس میں سر کا منڈوانا بھی ہے تو فرمایا سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی مہلو اپنے ٹھکانے پر ہد اس, اس قربانی کو اس جانور کو کہتے ہیں جو بیت اللہ میں بطور ہدیہ بھیجا جائے اور اس میں وہ تمام جانور جائز ہیں جو قربانی میں جائز ہیں محلہ مراد اس سے حدود حرم ہے جی فمن کان منکم کم ایک صورت بیان کی کہ اگر قربانی کا جانور حرم میں بھیجا اور اس کے زبا کرنے میں ابھی دس دن لگیں گے بندے کے پہنچنے میں پندرہ دن لگیں گے اور اس نے سر نہیں منڈوانا اسے کوئی ایسی بیماری لائق ہو گئی یا سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی کہ سر منڈوانا پڑ گیا تو پھر کیا کرے پس جو ہو تم میں سے بیمار یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو بدلہ ہے من سیامن روزوں سے سلاستام تین دن کے روزے رکھے او سادا کا یا صدقہ ہے ست و مساکین چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا او نو یا قربانی ایک قربانی وہ دے پھر اپنا سر منڈوا لے فائزہ پھر جب تم امن و اطمینان میں ہو کس سے دشمن کا خوف کوئی نہیں بیماری کوئی نہیں رکاوٹ کوئی نہیں فمن تمت تابل تو جس آدمی نے نفع اٹھایا سات عمرے کے طرف حج کے یعنی ایک سفر میں ے دو کام کرنے کی توفیق ہوئی عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا جسے حج تمتو کہتے ہیں پہلے عمرہ کا ارام باندھا وہاں عمرہ کر کے ارام کھول لیا اور پھر ایام حج میں حج کا ارام باندھ لیا جیسے ہمارے ہاں ہمارے ملک کے اکثر لوگ حج تمتو ہی کرتے ہیں جی جس نے نفع حاصل کیا سات عمرے کے طرف حج کے فمستئی سرا من الحدیے تو جو میسر ہو قربانی سے وہ ایک قربانی دے بطور شکرانہ کہ اللہ نے مجھے ایک سفر میں دو کام کرنے کی توفیق دی فمل یجد پھر جو آدمی قربانی نہیں پاتا فسیام و سلاست ایامن فی تو وہ روزے رکھے تین دنوں کے ایام حج میں بصباتن ازا رجا اور سات روزے رکھے جب تم لوٹو اپنے گھروں کو تل کا اشرا یہ پورے دس روزے ہو گئے ظال کا لم یقن آلو ظال کا کا اشارہ کس کی طرف ہے جی یہ ذرا سمجھنا ہے ظالے کا اشارہ ہے حج تمتو کی طرف یہ حج تمتو یعنی پہلے عمرہ کر لینا حج ہی کے دنوں میں ایام میں شوال زیقاد میں پھر حج کرنا یہ کام اس آدمی کے لیے ہے جس کے گھر والے موجود نہ ہوں مسجد حرام میں یعنی اہل مکہ یہ کام نہ کریں مکے میں رہنے والے یہ کام نہ کریں باہر کے لوگ یہ کام کریں کیوں مکے کے رہنے والے تو جب چاہیں عمرہ کر لیں وقت تک اللہ اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے الحج و اشر و معلومات بعض آکام حج کا بیان ہے جی حج کے مہینے معلوم ہیں عمرہ عمرے کا تو کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے جب چاہو عمرہ کر لو لیکن حج کے مہینے مخصوص ہیں جی شوال زی کہ اور الحج کے ابتدائی دس دن حج کے مہینے معلوم ہے فمن فرض افی الحجہ پس جس آدمی نے فرض کر لیا فرض یعنی لازم اپنے پر لازم کر لیا جس آدمی نے لازم کر لیا ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فلا رافا رافاسا کا ایک مینا مفسرین نے جمع کا کیا جی لاجما یعنی بیویوں کے پاس یہ کام اور کچھ مفسرین نے مینا